اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم مَنْ عید هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ یہ سورہ تحریم ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کی خوشنودی کے لیے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا اور تو اسی وجہ سے اس صورت کو سورج تحریم کہا جاتا ہے تحریم کا معنی ہے حرام کرنا حرام قرار دینا تو یہ پہلی آیت میں ہی اس بات کا ذکر ہے لیما تو ہر ریمو آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں آپ کیوں حرام کرتے ہیں تو یہ صورت سورج تحریم کہلاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عصر کے بعد اپنی تمام ازواج متحرات کے گھروں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے بھائی سب کے گھر پر چکر لگاتے اور کوئی ضرورت وغیرہ ہوتی پوچھتے تو چند دن ایسا ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہیں سے شہد ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہد پیش فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا پسند تھا مرغوب تھا چنانچہ وہاں شہد کے استعمال میں کھانے میں کچھ دیر لگ جاتی گئی تو دوسری ازواج مطارات کو تشویش ہوئی کہ کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دیر سے تشریف لاتے ہیں کچھ اور تو پتہ چلا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے پاس شہد کے استعمال میں کچھ دیر ہو جاتی ہے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ہر ہفتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں سوچا کہ کوئی تدبیر کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے تشریف لاتے ہیں استعمال فرماتے ہیں تاکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں تمام ازواج متحرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ تعلق وہ محبت تھی کہ جس کی وجہ سے قدرتی طور پر ایک کشمکش کی سی صورت بن گئی تھی ہر زوجہ متحرہ چاہتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے پاس گزاریں اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کی سعادتیں سمیٹ لیں چنانچہ حتائشہ خپسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اب تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حضرت زینب کے گھر سے ہونے کے بعد حضرت تھا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے تو وہ فرمانے لگیں یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے مغافیر جمع ہے میغفار کی اور میغفار یہ ایک قسم کا کھانے والا گوند ہوتا ہے جو بعض درختوں پر پیدا ہوتا ہے درختوں پر دیکھا آپ نے کبھی بھائی بعض درختوں پر ان کے تنے پر گوند سا بن جاتا ہے اس طرح کی کوئی کوئی گوند ہوگا کوئی درختوں پر بات پر پیدا ہوتا ہوگا جسے کھایا جاتا ہو بھائی تو یہ کوئی کھانے والا گوند تھا لوگ کھاتے تھے ہاں اس کی البتہ کوئی اس کی بو ہوگی جس طرح پیاز اور لہسن کی بو ہوتی ہے بھائی تیز بو تو وہ فرمانے لگی یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں تو فرمانے لگیں یہ پھر آپ کے منہ سے یہ بو کس قسم کی آ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات طبعاً بڑی ناپسند تھی ناگوار تھی کہ آپ کے منہ سے بو آئے چنانچہ آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا آپ نے سوچا شاید شہد کی مچھیوں نے مغافیر کھایا ہو اور اسے شہد کے اندر بھی کس کی بو آ گئی ہو مغافیر کی بو آ گئی ہو تو آپ نے ان تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا شہد کے اپنے اوپر حرام کر دیا بھائی اور حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو یہ بات کسی کو بتلانا نہیں ارادہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بات حضرت زینب تک پہنچے تو لازمی بات ہے ان کا دل ٹوٹے گا کہ میں شہد پیش کرتی تھی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائیں گے تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اوروں کو بتلانے سے منع کر دیا حض حفسہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اکٹھی آپس میں بات چیت تھی بھئی یہی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہ بات بتا دی اور کہا کہ دیکھو آگے کسی کو نہ بتانا تو وہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ اس طرح آپ نے منع کیا تھا اور حفصہ نے یہ بات عائشہ کو بتلا دی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حفصہ کے پاس جب آئے تو فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا تم نے وہ بات عائشہ کو بتلا دی ہے مجھے بھی پتہ چل گیا ہے تو وہ ایک دم حیران ہو گئے کہ کیسے آپ کو پتہ لگ گیا فورن پوچھا آپ کو کس نے بتلایا ذہن شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی گیا ہوگا کہ وہ میرے اور انی کے درمیان بات تھی تو انہوں نے بتائی ہوگی تو آپ کو کس نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے اللہ نے بتلایا ہے تو یہ سارا واقعہ یہاں ذکر آ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا اگرچہ کسی مسجحت کے بنا پر ٹھیک ہے انسان کوئی چیز کھانے سے رک جائے کھانے سے رک جائے جائز تھا لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے اس لیے اللہ کی طرف سے فوراً حکم آیا کہ آپ نے کیوں حرام کیے خلال چیز کو اپنے اوپر جس چیز کو اللہ نے خلال کیا ہے آپ نے کیوں اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا آپ کیا کیجئے اس اپنی قسم کو کھول لیجئے اس حرمت کو ختم کیجئے بات سمجھ میں آ بھائی یہ سارا ذکر آ رہا ہے اس صورت کے اندر جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے آپ کیوں اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں اور یاد یہ بھی یاد رکھیے یہاں یہ جو حرام کرنے کا ذکر آیا اس سے یہ مراد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا تھا کہ شہد بن ہی کیا گیا ان کے لیے حرام نہیں یہ مانا نہیں مراد یہ ہے اپنے آپ کو اسے روک لیا تھا اس کے استعمال سے رکنے کا عہد کر لیا تھا کہ اب میں یہ نہیں کھاؤں گا تو یہ مراد ہے بھائی یا نبی حرم ماں اللہ اے پیغمبر لمت و حرم آپ کیوں حرام کرتے ہیں ما اس چیز کو آح اللہ کا جسے حلال کیا ہے اللہ نے آپ کے لیے تب تغ مروات ازواجک چاہتے ہیں آپ مرضات ازواجک اپنی بیویوں کی خوشنودی اپنی بیویوں کی رضامندی واللہ اللہ پور الرحیم اور اللہ بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں یا پیغمبر آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تب تغی مرتا آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی خوشنودی ندی آپ ان کی خوشی چاہتے ہیں ان کی رضامندی چاہتے ہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی با محاورہ ترجمہ اس طرح ہوگا بھائی یا پیغمبر یا ما ما پیغمبر آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہنے کے لیے کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہنے خوشنودی کے لیے اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں فرض اللہ تح اللہ ایمانکم تحقیق مقرر کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے قد فرض اللہ لکم تحقیق اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے تخلّت اعمان کم ایمان جمع ہے یمین کی قسم کو کہتے ہیں بھائی تحلہ کھولنا تخلّت اعمان اپنی قسموں کو کھول دینا تحقیق اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھول دینا یعنی قسموں کے کھول دینے کا طریقہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ کیا کرے انسان اگر کوئی ایسی نامناسب قسم اٹھا لے تو پھر اس قسم کو توڑ دے اور کفارہ دے دے اس کو اس کا تو یہ قسم کھولنے کا طریقہ سورج سمجھ میں آ گئی کہ اس قسم کو توڑ دینا چاہیے جو نامناسب ہو اور کیا کرنا چاہیے کفارہ دے دینا چاہیے اور قسم کا کیا کفارہ ہے ایک غلام آزاد کیا جائے یا دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلایا جائے دو وقت کا کھانا تاکہ ان کی دن کی ضرورت پوری ہو دو وقت کا کھانا کھلایا جائے یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں اگر ان کی استطاعت نہ ہو پھر تین مسلسل روزے رکھے جا سکتے ہیں لیکن اگر ان کی استطاعت ہو پھر تین روزے مسلسل رکھنا درست نہیں ہے قد فروض اللہ تحلطمان کم تحقیق اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے قسموں کو قسموں کا تمہاری قسموں کا کھول ڈالنا یعنی ان کا طریقہ مقرر کر دیا ہے مولا مولاکم اور اللہ تمہارے رفیق ہیں مولا رفیق کے بھی کار ساز کے بھی جو بھی آپ مانا کر لیں و مولاکم اور اللہ تمہارے کار ساز ہیں وہو العلیم الحکیم اور اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں وہ عید اثر نبی حدیثہ وہ عید اثر نبیو اور جس وقت راز کے طور پر کہی پوشیدہ طور پر کہی نبی نے کیا مانا ہوتا ہے چھپانا و عید اثر نبیو اور جس وقت چھ... چھپا کر کہی پیغمبر نے بازی ازوا ہی اپنی کسی بیوی سے اپنی کسی زوجہ سے حدیث ایک بات جس وقت چھپا کر کہی پیغمبر نے اپنی کسی زوجہ سے ایک بات جس وقت پیغمبر نے چھپا کر ایک بات کسی زوجا سے کہی ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی حدیث کا کیا مانا ہے بات بھائی جس وقت پیغمبر نے چھپا کر ایک بات اپنی کسی زوجہ سے کہی فلما نباعت بھی پس جب اس نے اس خبر دے دی نبا کے معنی خبر دینا بتلا دینا بھی وہ بات پس جب ان زوجہ نے وہ بات کسی کو بتلا دی اس کی خبر دے دی کسی کو فلما نباعت بھی پس جب انہوں نے اس, کی اس بات کی خبر دے دی اب رح اللہ علیہ اور اللہ نے ظاہر کر دیا اس کو علیہ ہی پیغمبر پر اللہ نے وہ جو انہوں نے اطلاع دی تھی آگے خبر بتلا دی تھی اللہ نے اس کی اس کو ظاہر فرما دیا علیہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بتلا دیا کہ آپ نے تو منع کیا تھا بات بتلانے سے انہوں نے بتلا دی ہے فَلَمَّا ہی پس جب انہوں نے اس بات کی خبر کر دی وہ ازہ رحم اللہ علیہ اور اللہ نے ظاہر کر دیا اس بات کو پیغمبر پر ار بعضہ تو پیغمبر نے اررفا کے معنی بتلانا پہچان کروانا ار بعضہ تو پیغمبر نے بتلا دی بازاہ اس میں سے کچھ کچھ بات پیغمبر نے بتلا دی عَم بازن اور اعراض کیا رخ پھیر لیا ہم باز کچھ بات سے رضی اللہ تعالی عنہ نے بات بتل کی ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی تو ساتھ کوئی اور بات بھی کہی ساتھ کوئی اور بات بھی کہی تو جب انہوں نے وہ بات بتلا دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے ظاہر فرما دیا تو آپ نے کچھ بات تو حضرت حفظہ کو جتلا دی کہ مجھے پتا لگ گیا ہے اس بات کا اور کچھ کو ٹال گئے کچھ کو ذکر ہی نہیں کیا تاکہ یہ زیادہ شرمندہ نہ ہو پائی بات سمجھ میں آ گئی تو کچھ بات جتلا دی کہ اس کا مجھے پتہ چل گیا ہے اس بات کا اور کچھ کو ٹال گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کیا بات تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹال گئے تو بات ضعیف روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ یہ بات تھی یاد رکھیے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو بعض روایات میں یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا یہ فرمایا تھا ان سے کہ تمہارے والد عائشہ کے والد کے بعد خلیفہ بنیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ بنیں گے مسلمانوں کے تو کہ جی آر رفا وہی بات ان کو جتلا دی کہ مجھے پتا چل گیا ہے آر رفا تو کچھ بات جتلا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رضا امباز اور کچھ کو ٹال گئے کچھ کو فلم پس جب ان کو وہ بات ان کو وہ اپنی بعض اذوات جن کو کہا تھا بات چھپانا ان کو جب پیغمبر نے جتلا دی وہ بات قالت تو وہ کہنے لگی من کس نے یہ بتلایا ہے آپ کو کس نے یہ خبر دی ہے آپ کو قالا تو پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے نب عنی العلیم الخبیر نب خبر دی ہے مجھ کو العلیم الخبیر وہ اس ذات نے جو سب کچھ جاننے والی ہے ہر چیز سے باخبر ہے و اذ اطرا النبي الى بعض ازواجه حديثا اور جس وقت پوشیدہ طور پر کہیں پیغمبر نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے فلم ما نبعت به پس جب انہوں نے اس بات کی خبر کر دی یعنی بھی زوجہ کو بتلا دی حضور کی وا ظهره الله عليه اور اللہ نے اس کو ظاہر فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عرف بعضه واعرض عن بعض تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات تو جتلا دی اور کچھ کو ٹال گئے فلما بھی پس جب خبر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی قالت من کہا کس نے آپ کو خبر دی ہے یہ قالا نبا انی العلی تو فرمانے لگے کہ مجھے خبر دی ہے اس نے جو سب کچھ جاننے والا ہے ہر بات سے باخبر ہے کچھ بات تو جتلا دی یہ تو بتلا دیا کہ تم نے جو میں نے تو تمہیں منع کیا تھا لیکن تم نے جو خبر کر دی ہے کسی اور کو مجھے اس کا پتا چل گیا ہے اور کچھ بات کو ٹال گئے کچھ بات کو ٹال گئے وہ کیا بات تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹال گئے تو یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا بات تھی اللہ اور اس کے رسول بھی جانتے ہیں ہاں البتہ بات ضعیف روایات میں آیا ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ یہ بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ تمہارے والد یعنی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عائشہ کے والد یعنی حل تبکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے بات سمجھ میں آگے بھائی ان تتوبا الاللہ فقد صغت قلوبکما ان تتوبا اب اللہ ان ازواج متحرات سے فرما رہے ہیں یعنی حضرت عائشہ اور حفظہ سے ان تتوبا اگر تم دونوں توبہ کرلو الاللہ اللہ کی طرف فقد صغت قلوبکما پس تحقیق جھک پڑے ہیں تم دونوں کے دل جھک گئے ہیں تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں تم دونوں کے دل سیا مانا جھکنا مائل ہونا ٹیڑھا ہونا اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف فقط سغت کلو بکم آپس تحقیق تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں یعنی راہ حق سے کچھ مائل ہو گئے ہیں اس سے کچھ جھک پڑے ہیں ان تبا الا اللہ فقط فقت قلوب اگر تم توب تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف پس تم دونوں کے دل مائل ہو گئے مائل ہو گئے ہیں وہ انتباہ ہرا آلے ہی اور اگر تم باہم ایک دوسرے کی مدد کرو گی آلے ہی ان پیغمبر کے بارے میں اگر تم دونوں کیا کرو گی اسی طرح پیغمبر کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد کرو گی فان الله هو مولاه پس یقینا اللہ ان کا اس پیغمبر کا رفیق ہے وجبریل اور جبریل رفیق ہیں وصالح المؤمنین اور نیک مومنین رفیق ہیں والملائکۃ بعد ذلك وحید اور فرشتے اس کے بعد مددگار ہیں اے پیغمبر کی بی اگر تم اسی طرح پیغمبر کے بارے میں تدبیر کرتی رہیں ان کے ان کے خلاف تدبیر کرتی رہیں تو یاد رکھو ان کا اللہ بھی ان کا مددگار ہے نیک مومنین بھی ان کے مددگار ہیں فرشتے بھی اور جبریل بھی ان کے مددگار ہیں آثار اب انفلا کن ایوب اَن دل ازوا جن خیرمن کن مسلمات خان ساطن کا عباطن عابات صحیح عبادت ہوں آسار بہو قریب ہے کہ اس پیغمبر کا رب انف اللہ اگر وہ پیغمبر تم کو طلاق دے دے ایو دلا بدل دے ان کو ازواجن ایسی بیویاں خیر من کن نہ جو تم سے بہتر ہوں قریب ہے کہ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو اللہ ان کو بدل کر تم سے بہتر بیویاں دے دیں تم پیغمبر کے بارے میں تدبیر کرتی ہو تو یاد رکھو اللہ اور فرشتے اور مومنین سب ان کے مددگار ہیں اور تم یہ نہ سوچنا کہ تم سے بہتر بیویاں پیغمبر کو نہیں مل سکتی اللہ ہر چیز پر قادر ہیں اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو اللہ ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے گا سارا کو ہو انشاء اللہ اَزْوَاجًا خَيْرًا نہ قریب ہے کہ اس پیغمبر قرار اگر وہ تم کو طلاق دے دے یہ کہ اللہ ان کے لیے بدل دیں بیویاں جو بہتر ہوں تم سے مسلمات ان مسلمان ہوں گی مومنات ان ایمان والیاں ہوں گی قانصات ان فرما بردار ہوں گی قانصاد کا کیا معنی؟ فرما بردار قانصات ان فرما بردار ہوں گی یعنی طاعت شہار ہوں گی تائبات توبہ کرنے والیاں ہوں گی حابدات عبادت کرنے والیاں ہوں گی صائحات روزہ رکھنے والیاں ہوں گی صائحات کا کیا معنی روزہ رکھنے والیاں سیبات وابکارا ابکار جمع ہے باقیرا کی اور کماریاں جو کنواری ہو اور سی بات جو ہے وہ بیویاں جو غیر کنواری ہوں وہ عورتیں جو غیر کنواری ہیں یعنی جو خامند کو دیکھ چکی ہیں پھر اس کے بعد خامند نے طلاق دے دی ہے یا خامند کا انتقال ہو گیا تو دونوں قسم کو ذکر فرمایا اللہ نے سی بات کو بھی اور ابکار کو بھی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم پیغمبر کو کے بارے میں اسی طرح تدبیر کرو گی تو اللہ تم سے بہتر بیویاں ان کو دے دیں گے جو مسلمان ہوں گی ایمان والی فرما بردار توبہ کرنے والی عبادت کرنے والی روزہ رکھنے والی ہوں گی صحیح باتیں وہ اب کارہ سہی کا معنی میں نے بتلایا جو خامن کو دیکھ چکی یعنی خامد نے پھر طلاق دے دی ہے یا اس کا انتقال ہو گیا اب کار کاری بھائی تو یوں تر جمع کریں صحیح باتیں وہ اب خامند کو دیکھ چکی ہوں گی یا کواریاں ہوں گی خامند کو دیکھ چکی ہوں گی اور یا تو ہر قسم کی بیویاں آپ کو اللہ دے دیں گے سیبات بھی ہوں گی اور کنواریاں بھی سیبات جو خامن کو دیکھ چکی ہیں بھائی تو سیبات کو ذکر فرمایا ابکار کے ساتھ بھائی اس لیے کہ بعض اعتبار سے سیبا وہ کنواری پر کنواری سے بدر بہتر ہوتی ہے جبکہ وہ مثلا امور خانہ داری میں بعض اوقات کا سیب باغ سے کئی گنا بڑھ کر ماہر ہوتی ہے اور بہتر طریقے سے کرنے والی ہوتی ہے تو اس لیے سیب کو بھی ذکر فرمایا رہتا تو عبادت کرنے والی ہوں گی روزہ رکھنے والیاں ہوں گی سی و اب خامن دیکھی ہوئی ہوں گی اور کباڑیاں ہوں گی تو اس طرح کی آزواز اللہ تمہاری جگہ بدل کر دے دیں گے پیغمبر کو دیکھیے سی باتیں وہ ابکارا یہاں پر ان کے درمیان وا آیا اس سے پہلے کسی کے صفت کے اس سے پہلے وا نہیں آیا مسلمات مومنات پانیسات طبات عابدات فائحات سی کہیں پر واؤ نہیں یہ ابکار سے پہلے وو آیا یاد رکھیے اس کو واو سمانیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وا و سمانیہ یعنی آٹھ عرب جب کی بات چیز بعض اوقات جب چیزوں کو ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر و ذکر نہیں کرتے لیکن آٹھویں چیز سے پہلے وو کو ذکر کر دیتے ہیں تو یہ وا و کہلاتا ہے بھائی جتنی چیز سے پہلے یہاں پر بھی دیکھیے مسلمات پہلی صفت مومنات دوسری صفت قانتا تیسری صفت طیبات چوتھی صفت عابدات پانچویں صفت سائحات چھٹی صفت سیبات باد ساتویں صفت اور آٹھویں صفت سے پہلے کیا آ گیا واو یہ کیا ہے واوے سمانیہ نیز اس میں اشارہ بھی ہے اس بات کی طرف کہ باقی ساری صفات جمع ہو سکتی ہیں لیکن سیبات اور ابکار کی صفات دو جمع نہیں ہو سکتی ہیں یا تو عورت صیبہ ہوگی یا باقیرہ ہوگی یہ نہیں ہو سکتا صیبہ بھی ہو اور باقی جبکہ باقی صفات جمع ہو سکتی ہیں ایک عورت مسلمان بھی ہے ایمان والی بھی ہے فرما بردار بھی, بھی ہے توبہ کرنے والی بھی ہے عبادت کرنے والی بھی ہے روزہ رکھنے والی بھی ہے لیکن ان دو میں سے ایک ہی صفت ساتھ آئے گی بھائی آثار ابو انف القن خیرم من کن قریب ہے کہ اس پیغمبر غمبر کرب اگر وہ تم کو طلاق دے دے تو بدل دے اس کو ایسی بیویاں جو بہتر ہوں تم سے مسلمان ہوں ایمان والیاں ہوں فرما بردار ہوں توبہ کرنے والی عبادت کرنے والی روزہ رکھنے والی خاون دیکھی ہوئی اور باکرہ اور کنواریاں ہوں یا آ منو کو انفو سکم و اہلی کم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کو سکم بچاؤ تم اپنی جانوں کو اہلی اور اپنے گھر والوں کو نارن آگ سے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو بچاؤ تم اپنے نفسوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے امر ہے جمع کا صیغہ ہے وقایقی یقی وقایتن سے وقایقی یقی وقایتن تو کو کس طرح بنا گردان کس طرح ہے وقایقی سے عمر کی گردان یاد ہے بھائی قی فیا کیا قین تقی تقی سے بنا تقی مخاطب کا سیغا اسی سے امر مخ... حاضر مخاطب کا سیغا بنے گا تقی علامت مزار تا گرا دی آخر سے یابی گر گئی صرف قاف رہ گیا ق... قاف کے نیچے قطرہ قی یہ ہے امر قی اور اسی میں پھر تسمیہ کیا آئے گا قیا اور جمع کیا صورت سمجھ میں آگئی تو یہ جاما کا سیغہ ہے بھئی جمعہ مذکر حاضر امر ہے بھئی یا ایوہ اللہ دین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ تم اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے ایسی آگ وقود ہن ناس والحجارہ اس کا اندھن جو ہیں وقود کسے کہتے ہیں اندھن وقود ہا زمی راجہ ہے آگ کو نار کو اس آگ کا ایندھن جو ہیں اناسو ان لوگ لوگ ہوں گے ول اور پتھر ہوں گے اے ایمان اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو بچاؤ تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے ایسی آگ جس کا ایندھن کیا ہوں گے لوگ اور پتھر ہوں گے پتھروں سے مراد وہ بت ہیں جن کو وہ لوگ کو مشکین عبادت کرتے ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ بتوں کو وہاں پر عذاب نہیں دی عذاب کے طور پر نہیں ڈالا جائے گا صرف اور صرف ان مشرقین کو جو ان کی عبادت کرتے تھے ان کو مزید ذلیل کرنے کے لیے ڈالا جائے گا کہ دیکھو جن کے سامنے ساری عمر ماتھا ٹیکتے رہے اور جن کی عبادت کرتے رہے وہ تمہاری کیا مدد کریں وہ تو خود بھی تمہارے ساتھ ہی یہیں جل رہے ہیں علیہ ملاکت غلاظ غلازن ان پر اس آگ پر اس جہنم پر ملاکتن ایسے فرشتے ہیں غلاظ جو سخت مزاج والے ہیں کڑے مزاج والے ہیں غلازن سخت مزاج بھائی سخت مزاج یعنی سخت دل والے بھائی یعنی ترس نہیں کھائیں گے وہ مجرموں پر مجرم وہاں ان کو کتنا سخت عذاب ہو رہا ہوگا لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہم, ہم نے وہاں جو فرشتے مقرر کیے وہ بڑے سخت مزاج والے ہیں تند خو ہیں جو ذرا بھی رحم نہیں کھائیں گے مجرموں پر شداد ان زوراور ہیں سخت ہیں طاقتور ہیں سیداد کا کیا مانا سخت یعنی طاقت والے ہیں زوراور ہیں کوئی ان سے بھاگ نہیں سکے گا علیہ ملائکت ان غلاب ان ان پر سخت مزاج والے زوراور فرشتے ہیں لایا سن اللہ ہمارا جو نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی اس چیز سے جس کا اس نے ان کو حکم دیا وہ مَا يُؤْمَرُونَ اور کرتے ہیں وہ جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے معنی سمجھ میں آ رہا بھائی یا بچا تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے وہ کودو ہن کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں علیہ ملا اکتون اس پر سخت مزاج والے زوراور فرشتے مقرر ہیں اس آگ پر علیہا اس آگ پر ملائکت ان غلط ان شداد ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت مزاج والے ہیں زوراور ہیں لایاسون اللہ ہوں وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی اس چیز میں امرہم جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا مرون اور وہ کرتے ہیں وہ چیز جو مرون جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے جو حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں یا یو كَفَرُوا اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا لاتا تا الْيَوْمَ آج معذرتیں پیش نہ کرو قیامت کے دن کہا جائے گا کفار سے لدینہ کفرو اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ آج معذرتیں پیش نہ کرو آج معذرت نہ کرو انما نما ما کنتم تعملون انما ان حسر کے لیے آیا بھائی تم کو تو بدلہ دیا جاتا ہے ما کنتم تعملون تاملون وہی جو تم عمل کیا کرتے تھے تم کو تو وہی بدلہ دیا اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے یادین آ منو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو توبو الى اللہ بطن سا تم توبہ کرو اللہ کی طرف توبطن سوخا سچی توبہ توبطن صوحا کا کیا مانا سچی توبہ خالص توبہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم توبہ کرو اللہ کی طرف سچی توبہ آسارب فرحان کم سی آتی کم قریب ہے کہ تمہارا پروردار ائران کم مٹا دے تم سے دور کر دے تم سے سی آتی تمہاری برائیاں قریب ہے کہ تمہارا پروردیگار تم سے کیا کرے تمہاری برائیاں دور کر دے و یودخیل جناتین اور باداخل کرے تمہیں ایسے باغات میں تجری تختی حل انہار کے بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں یوملائق ضلع نبیہ جس دن کے اللہ رسوا نہیں فرمائیں گے پیغمبر کو آمَنُوا مَعَهُ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ماہ اس پیغمبر کے ساتھ جس دن کے اللہ پیغمبر اور اس پیغمبر کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے مانا سمجھ میں آ رہا ہے بھائی نورہم یس بین ایدیہم ان کا نور جو ہے یس دوڑ رہا ہوگا مومنین کا اور مومنین کا نور جو ہے یس آ بین اے دونوں وہ دوڑ رہا ہوگا بین اے ان کے سامنے وہ بھی اور ان کی داہنی جانب یہ پہلے ذکر ہو چکا کہ قیامت میں حساب کتاب کے بعد جہنمیوں کو کفار جو تھے اور مشکین ان کو تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جو منافقین تھے وہ ابھی تک مومنین کے ساتھ رکھے جائیں گے بھائی اور پھر اس کے بعد پورے سرات پر سے گزرنا ہوگا سخت تاریکی چھا جائے گی تو اس وقت جو اہل ایمان ہیں مومنین ہیں ان کے سامنے اور دائیں طرف ان کا ایمانی نور ہوگا مختلف کسی کا پہاڑ کے برابر کسی کا کتنا نور کسی کا کم اس سے درجہ بہ درجہ تو مومنین اب اس, اس کی روشنی میں تیزی سے پولے سرات پر سے گزریں گے ادھر منافقین کا کے پاس ان کے پاس تو ایمان تھا ہی نہیں دل میں تو وہ کافر تھے ان کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا نور ختم ہوگا ان کا تو مومنین کو پکاریں گے کہ رکو ذرا ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو ہم بھی تمہارے روش تمہاری روشنی میں سے کچھ روشنی حاصل کر لیں اور پھر اس کے بعد مومنین اور منافقین کے درمیان دیوار قائم کر دی جائے گی اور پھر منافقین کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ وہی ذکر آ رہا ہے کہ نورہم یا صحابین اے دین و بھی ایمان مومنین کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب یقولو اور وہ کہہ رہے ہوں وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار دی لنا نورنا نورانا آپ پورا کر دیجئے ہمارے لیے ہماری روشنی کو ہمارے نور کو اے اللہ آپ ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا کر دیجئے یعنی آخر تک اے اللہ اس کو برقرار رکھیے اس کو بجھنے نہ دیجئے مانا سمجھ میں آیا بھائی ہمارے لیے اس نور کو پورا کر دیجئے یعنی آخر تک اس کو باقی رکھیے اے نورانا پورا فرما دیجئے ہمارے لیے ہماری روشنی کو ہمارے نور کو وغفر لانا اور ہماری مفرت فرما دیجیے ان کا قدیر یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں یا نبی جاہد فارول منافقین اے پیغمبر آپ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ کافروں اور منافقوں سے پیغمبر جہاد کیجئے یاد رکھیے جہاد کے معنی جدوجہد جہد کے ہیں کوشش کے ہیں تو اس کے اندر مسلح مسلح جدوجہد جہد بھی داخل اور پر امن جد جہد بھی اس کے اندر داخل تو کفار کے ساتھ جو جہاد ہوگا وہ مسلح جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ بھائی اور منافقین کے ساتھ جو جہاد ہوگا وہ دلائل کے ساتھ بات ہوگی اور ان کو قائل کیا جائے گا بھائی ان کے ساتھ اسلحے والا جہاد نہیں کیونکہ انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ رکھا ہے لوگوں کے سامنے تو وہ مومنین ہی ہیں ہاں اللہ یہ کہ وہ بغاوت پر اتر آئے پھر ان سے جہاد ہو سکتا ہے بھائی یا یوحن نبی جاہد الکفار والمنافقین اے پیغمبر جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے واغلوز علیہم اور ان پر سختی کیجئے واغلوز علیہم اور ان پر سختی کیجئے ومعواہم و ومعواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے و بئس المصیر اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے ضرب اللہ مسئلہ لِلَّذِينَ كَفَرُ مرآة نُوحِ وَمْرآةَ لُوت ضرب اللہ مسئلہ بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کرتے ہیں اللہ تعالی ایک مثال لین کا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے اللہ مثال بیان فرماتے ہیں امرا آتا نوح مرا آتا لوت نوح کی بیوی بی اور لوت کی بیوی بی کی نوح علیہ السلام اور لط علیہ السلام کی بیویوں کی بطور مثال کے اللہ ذکر فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا کانتا من عبادنا فالحی یہ دونوں جو تھیں تختہ من عبادنا یہ ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کے تخت تھیں ان کے نیچے تھیں یعنی ان کے نکاح میں تھیں یہ ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں صفت ہے آبدین کی ایسے ایسے بندے جو نیک تھے تو یہ ہمارے دو نیک ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں فخا نتا بس ان دونوں نے ان سے خیانت کی ان دونوں نے ان سے خیانت کی یعنی یہ در پردہ کافروں سے ملی ہوئی تھیں منافق تھی منافق بظاہر خاوند کے ساتھ اور در پردہ کس کے ساتھ گفار کے ساتھ ان کے دل ملے ہوئے تھے فقان پس ہوما انہوں نے ان دونوں نے ان سے خیانت کی یعنی بے وفائی کی فلم یغنیا انہما فلم یغنیا پس وہ دونوں کام نہ آئے انہما ان دونوں کے مین اللہ اللہ کے مقابلے میں شعی ان کچھ بھی تو وہ دونوں پیغمبروں کی بیویاں تھیں یہ لیکن جب انہوں نے پیغمبروں سے خیانت کی کفار کا ساتھ دیا تو اللہ کے مقابلے میں وہ پیغمبر بھی ان کے کوئی کام نہیں آ سکے اور ہم نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا مانا سمجھ میں آگیا گیا بھائی فلا فقان عطا دو ان دونوں عورتوں نے ان دونوں مرد بندوں سے خیانت کی فلم یغنیا عَنْهُمَا مِنَ مین اللہ پس وہ دونوں بندے ان عورتوں کے ان بیویوں کے اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئے وکیلا اور کہا گیا ان بیویوں سے کہا گیا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی کس میں چلی جاؤ جہنم میں چلی جاؤ وبر اور بیان فرماتے ہیں اللہ مثال لینا آم ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے امراطا فرآون کس کی مثال بیان فرماتے ہیں فرآون کی بیوی کی فرآون کی بیوی آسیا اور انہوں نے ہی حزمو صا علیہ السلام کی پرورش کی تھی اور ان کی بڑی مددگار تھی اور کہتے ہیں کہ جس وقت جس وقت حزمو علیہ السلام پر وہ جادوگر ایمان لے آئے جو فرعن مقابلے پر لے کر آیا تھا جادوگروں نے حتیث حض موس علیہ السلام کا معجوزہ دیکھا تو اسی وقت ایمان لے آئے تو اس موقع پر کہتے ہیں حضرت آسیہ بھی ان پر ایمان لے آئیں بھائی پھر کو جب اس بات کا پتا چلا تو اس نے ان پر بے انتہا ظلم و ستم کیا کہتے ہیں ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل گڑوا دیے اس نے اور کیل گڑوا دیے اور اس طرح بے انتہا ان پر ظلم کیا تو اس ظلم کے موقع پر اللہ ان کو ان کے جنت کے محل دکھلا دیتے تھے جس سے ان کی تکلیف میں بڑی کمی آ جاتی بھئی تکلیف ختم ہو جاتی ان کی غور اللہ مسلم اللہ دینا مراطا فرحون اور بیان کی اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی عید قالت اور اب بھی بنی کا بیتا جب کہا اس نے کہ اے میرے پروردگار ای بنی لی آپ تعمیر کیجئے بنا دیجئے ای بنی لی آپ بنا دیجئے میرے لیے عیندہ کا اپنے پاس بیتن ایک گھر فی جنتی جنت میں اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے قریب ایک گھر بنا دیجئے ونت جنی منفرآن ولی اور مجھے نجات دیجئے فرعون سے اور اس کے عمل سے وَنَجِّنِي جینی الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور آپ اے اللہ مجھے نجات دے دیجئے ظالم قوم سے ظالم لوگوں سے وَمَرْيَمَ مریم بن وَمَرْيَمَ عمران و عمران اس کا آطف عمرا امراط امر فرحان پر ہے اور بیان کی اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی اور مریم بنت عمران کی مثال اور مریم بنت عمران اللہ احفنت فر جہاں اللہ جس وہ جس نے کے حفاظت کی احسانہ کے کیا معنی حفاظت اللہ احسانت جس نے حفاظت کی فر اپنی شرم کی جس نے حفاظت کی اپنی شرم کی یہ تو لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں بامحاورہ یہ ترجمہ کیجئے اللہتی احسنت فرجہا جنہوں نے حفاظت کی اپنی عصمت کی فنفقنا فیہی می روحینا پس پھونک دیا ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پس پھونک دی ہم نے اس میں اپنی روح ہم نے پھونک دی اس میں اپنی روح حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری جس سے وہ حاملہ ہو بھئی بھئی اور پھر حیث علیہ السلام کو جنم دیا تو یہ وہ ذکر ہے بھائی اسی کا ذکر ہے فنا فخنا فیہ مر پس ہم نے روحینا کی اس میں مر روحینہ اپنی روح وسط داخت جی اور یہ بات تو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یہ بات چیزوں کی نسبت تعظیم کے طور پر اللہ اپنی طرف کرتے ہیں بھائی تو پھوں کی میں, میں بھی اور تصدیق کی انہوں نے اپنے رب کی باتوں کی انہوں نے اپنی رب کی باتوں کی تصدیق کی یعنی ان کو سچا سمجھا یعنی فرشتہ جو ان کے پاس پیغام لاتا تھا اللہ کی طرف سے تو اس کو انہوں نے سچا سمجھا وسد دقت بھی رب اور انہوں نے سچا جانا اپنے رب کی باتوں کو وہ اور اس کی کتابوں کو وَقَانَت مِنَ <تِين> اور تھی وہ کانت مین القان اور تھیں وہ فرما برداروں میں سے وہ کس میں سے تھیں فرما برداروں میں سے تھیں بھائی ہونا چاہیے تو کانت مین القانتا کیونکہ عورت ہیں تو اور قوانتین یہ تو مذکر کا سیگا ہے تو جس میں بلاغت کا نقطہ یہ ہے کہ قانتاب کے بجائے قانتی اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ نیک عمل کے اندر اور ہمت اور حوصلے کے اندر نیک مردوں کی طرح تھیں بھائی کس کی طرح تھی نیک تو اسی لیے کہا و کانت مینل قوان اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں امرانہ میں نے بتلایا اس کا عطف ہے امراط فرآون پر بھائی اور بیان کی اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے مریم بنت عمران کی اللہ کی احسنت پر جس نے حفاظت کی اپنی قسمت کی جس نے حفاظت کی اپنی قسمت کی فنا فنافی ہی میں روح نہ پس ہوں کی ہم نے اس میں اپنی روح وصدقت بكلماتي ربيها اور اس نے سچا جانا اپنے رب کی باتوں کو و کتبہ اور اس کی کتابوں کو وکانت من القانبین اور وہ فرما برداروں میں سے تھی چلیے بس یہ رہا ہوا المرام اللہ اعلم بحقيقه الكلام